الحمدللہ ہر کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز پیدا کی اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا اور اس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لگایا اس شخص عبرت کے لیے جس نے نصیحت لینے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے جو معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ نے آپ کو قیامت سے پہلے بشارت دینے والا،, والا اور اپنے حکم سے اللہ کی طرح بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر ببو فرمایا اے اللہ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل پر آپ کے صحابہ پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ شرابتی نازل فرمائیں اما باپ اللہ سے بدو بد اللہ سے ڈریں اور جان رکھیں کہ سب سے اچھی بات اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی چیزیں ہیں اور اس میں ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے آپ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اللہ کا فرمان ہے جو شخص باوجود باوجود ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول کا خلاف کرے اور تمام منوں کی راہ چھوڑ کر چلے ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور دوزت میں ڈال دیں گے اور پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے امت مسلمان فکر اور تدبر عظیم عبادات اور شاندار دل عمال میں سے ہے جس سے کہ بہت سارے لوگ آفر رہتے ہیں اللہ کی اپنی کتاب میں لکھی اور اس کی کائنات میں بکی آیات میں غور کرنا اور اس کے آسماں و صفات جمال و جلال علم و قدرت قوت و حکمت اور اپنے بندوں پر اس کی بردباری میں تعمل یہ سب بندے کے ایمان و یقین میں اضافہ کرتا ہے اس لیے اللہ کے کلام میں تدبر اس کے نزول کے عظیم ترین مقاصد میں سے ہے اللہ کا فرمان ہے یہ برکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیاتوں میں غور و فکر کریں اور عقلم اس سے نصیحت حاصل کریں لوگوں میں سب سے عظیم ہدایت والا اور دنیا و آخرت میں سب سے محفوظ انجام والا وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہدایت تلاش کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضاء رب کے درپے ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے چنانچے اللہ کے بد و مومن جب اللہ کا چلام تلاوت کرتا ہے تو اس میں غور و فکر کرتا ہے اس میں تدبر کرتا ہے اور اس پر اپنے عمل کو پیش کرتا ہے اس کے عوامل کو دیکھتا ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے اور اس کے نواحی کو دیکھتا ہے اور ان سے بچتا ہے اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور اس کے حرام کو حرام اس کے محکم پر عمل کرتا ہے اور اس کے متشابہ پر ایمان لاتا ہے جس کے کام سے اس کے مولا نے اسے ڈرایا ہے اسے ڈرتا ہے اور اس کے مولا نے اسے جس کی رغبت دلائی ہے اس کی رغبت اور امید رکھتا ہے جس کا حال ایسا ہو امید ہے کہ اس نے قرآن کی حق تلاوت کی ہے اور قرآن اس کے لیے گواہ سفارشی اور انسیت و پناہ کا مقام ہوگا اس کے رقص کے لیے فائدہ مند ہوگا اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے ہر طرح کی بھلائی لائے گا ابن قیم قیمہ اللہ نے کہا قرآن میں تدبور کرنے اس میں دیر تک غور و فکر کرنے اور اس کی آیت کے معنی پر پوری توجہ مرکوز کرنے سے کوئی بھی چیز نہ بندے کی دنیا و آخرت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور نہ اس کی نجات کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کے معنی ہمیشہ بندے کو خوبصورت واضح کے ذریعے اس کے رب کی طرف کھڑا کرتا ہے اور دردناک عذاب کی وعید کے ذریعے اس کے رب سے متنبہ کرتا اور دڑاتا ہے بھاری دن کی ملاقات کے لیے اسے سستی اور ہلکے پن پر ابھارتا ہے اور اس سے و مذاہب کی تاریخی میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے ان کی بات ختم ہوئی اللہ ان پر رحم کرے مومنوں کی جماعت جب قرآن اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو کائنات اس کی نظر آنے والی کتاب ہے اس میں ہر چیز اس کے تاب فرمان ہے اس کی تدبیر کے حساب سے چلنے والی ہے اس کی وحدانیت عظمت و جلال کی گواہ ہے اس کے علم و حکمت کی نشانیوں کی ترجمان ہے اور ہمیشہ اس کی تص... اس کی حمد کی بیان کرنے والی ہے جیسا کہ اللہ جل وعلا نے فرمایا ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تصویر کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ نہ یاد کرتی ہو ہاں ایک بات صحیح ہے کہ تم اس کی تصویر سمجھ نہیں سکتے وہ بڑا روز اور بخشنے والا ہے اور انسان جتنا زیادہ غور و فکر... غور و فکر کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا جانکار اور ڈرنے والا ہوگا اللہ کا فرمان ہے کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگتوں کے پن نکالے اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں سفید اور سوکھ کے ان کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت ظاہر سیاح اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپائیوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تعالی زبردست بڑا بخشنے والا ہے اس لیے انبیاء اور رسول لوگوں میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے یہ ابراہیم خلیل علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں اور جہاں تک ہمارے نبی سلوات اللہ وسلام علیہ کی بات ہے تو سے پہلے کا آخری پڑاؤ تنہائی اور غور و فکر ہی تھا آئی سروی اللہ تعالیٰ انہا ابتدائی یہ وحی والی حدیث میں فرماتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے نہ کی اور غار خرا میں رہنے لگے تھے اس میں آپ اپنے اہل کے پاس آنے اور اس خلوٹ کے لیے دوبارہ توشا لینے سے پہلے کئی کئی راتیں عبادت کرتے پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے لے کر جاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرامے رہ کر اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر اور تدبور کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی نشانیوں اور نعمتوں میں غور و فکر کرتے رہے یہاں تک کہ آپ رفیع سے سے جا ملے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک رات فرمایا اے عائشہ تم مجھے چھوڑو تو مجھے چھوڑ دو آج رات میں اپنے رب کی عبادت کروں میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ کی قربت یقیناً پسند ہے اور وہ چیز پسند ہے جو آپ کو خوش کرے وہ کہتی ہیں پھر آپ اٹھے ادو کیا پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے رو اور روتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے بربادی ہے اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے اور وہ آیتی ہے فی آیت اسے ابن حبان ابن نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اسی طرح صحابہ و تابع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حال تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں وہ کہتے ہیں غور و فکر کے ساتھ مختصر ایک رات کے قیام سے بہتر ہے جس قیام میں دل غافر رہے جب ام دردہ اللہ تعالیٰ انہم انہا سے پوچھا گیا ابو دردا کی سب سے افضل عبادت کیا تھی انہوں نے کہا غور و فکر اور عبرت لینا حسن بصیر رحمہ اللہ نے کہا ایک گھڑی کی غور و فکر ایک رات کے قیام سے بہتر ہے مومنوں کی جماعت اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے بہت سے مقامات پر آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے ان سے برت لینے کی دعوت دی ہے اور ان سے غفلت برتنے والوں کی سزلش کی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو تو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی اور سورا عرام میں فرمایا اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں اور اس بات میں کی ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے اللہ کے بندوں آئے اللہ کے بندوں آئے اس کائنات کی عظمت و ساتھ لے آسمانوں اور ان کے فلکوں میں ستاروں اور ان کے مقامات میں بلند و بارہ پہاڑوں گہرے سمندروں اور وسیع صحراوں میں غور و فکر کرے جو یہ سب میں تدبر کرے گا وہ اپنے چھوٹے قدر اپنی بے وقاتی کمزوری اور اپنی بےمائیگی بے کو پہچانے گا اس کا غرو ٹوٹے گا اور اس کا نفس تواز اختیار کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے سچ کہا جب اس نے فرمایا اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے نیز اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش یقین انسان کی پیدائش سے بہت بڑا کام ہے لیکن یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ بے علم ہیں اور جب انسان اپنی حالت اور, اصل خلقت اور اس امر میں غور کرے گا کہ کوئی کا او کا کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا پھر مختلف مراحل سے گزرا یہاں تک کہ اس کی خلقت استوار ہوئی. اس, اللہ نے اس, میں اس کا کان اور آنکھ بنایا اللہ کا فرمان یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لوترے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا برکتو والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے سو اے اے انسان تجھے اپنے رب قریب سے کس چیز نے بہتا جس سے رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر بنایا جس صورت میں چاہ تجھے جوڑ دیا لاحق تاریخ غور و فکر میں سے اے اللہ کے بند دنیا کی حالت اور اس کے زود زوال اس کے عدیم فتنا اور بدلتے حالات اس کے دلوں سے الٹ پھیر ہونے اور اس میں منافع کرنے کی تکلیف اور یہ سب میں موجود بد اور پریشانیوں میں غور و فکر ہے دنیا کا طلب طلبگار نہ اس کے حصول سے پہلے غم سے چھٹکارا پاتا ہے نہ اس کے حصول کے وقت نہ اس کے پوت ہونے کے بعد غم و دکھ سے چھٹکارا پاتا ہے جو سب میں غور کرے گا وہ اس سے چنتا نہ رہے گا اور وہ آخرت اس کی آمد اور اس کی ہمیشہ نظر رکھے گا اور جو اس میں اچھائیوں اور خوشیوں کا شرف ہے اس کی طرف دیکھے گا اب بیرو کی خوش نوزی کے لیے محنت کرے گا اور جانے گا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے اللہ کا فرمان ہے پر دنیاوی زندگی کے حالت تو ایسی ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برتایا پھر اس سے زمین کی نہ بتا جن کو آدمی اور چوپائی کھاتے ہیں سیلاب ہوں یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زبائش ہو گئی اور اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابل ہو چکے تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم عذاب آ پا تو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھی ہم اسی, ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں اللہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن و سند میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو کی آیت و حکمت سے فائدہ پہنچائے میں کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مقرر طلب کر ہے اللہ کے لیے شکر کرنے والے کی ہر قسم کی حمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ پہلے اور پچھلے لوگوں کا معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ گرود نازل فرمایا آپ پر آپ کی عال پر اور آپ کے تمام صحابہ پر اما بعد مومنوں کی جماعت اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنے سے مقصود وہ غور و فکر ہے جو بندے کو رب العالمین کے ساتھ فرما برداری اور تاب کی طرف لے جائے یہاں تک کہ ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے کہا میں اپنی میں اپنی منزل سے نکلتا ہوں اور میری نظر کسی چیز پر نہیں پڑتی ہے مگر میں اس میں اللہ کی نعمت کا مشاہدہ کرتا ہوں اور اس میں میرے لیے عبرت ہوتی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واضح انداز میں جلوہ گر ہے صحیح مسلم میں ابن علیہ وسلم کے پاس ایک حصے میں بیدار ہوئے گھر سے نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا پھر آل عمران کی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا النار فراى صلى الله عليه وسلم غرا وقصايه لسواك يا روض الصفير وهي فراق خدي پھر آپ لیٹ گئے پھر کھڑے ہوئے اور گھر سے نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا پھر اس آیت کی تلاوت کی پھر واپس آئے اور مشواس کر کے ادو کیا پھر آپ کھڑی ہوئے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوقات میں غور فکر کرنے اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کو جمع کیا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فکر اور عمل کو جمع فرمایا امام نبوی رحمہ اللہ نے کہا اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ رات میں بیدار ہوتے وقت آسمان کی طرف نظر کر کے اس آیات کا پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس میں ابھی تدبر ہے اگر بندے کا سونا جگنا اور نکلنا بار بار ہو تو ان آیات کا بار بار پڑھنا مستحب ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے اللہ و تعالی عالم پھر اے مومنوں کی جماعت آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایک باوقار حکم دیا ہے جس میں اس نے اپنے آپ سے شروع کیا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مومن تم بھی ان پر اس نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازر فرما محمد پر علیہ محمد پر جس طرح ت نے درود نازر فرمایا ابراہیم پر علیہ ابراہیم پر بے شک تلائی کے حمد اور عظمت والا ہے اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر آل محمد پر جس طرح برکت نازل فرمائی ابراہیم, ابراہیم پر بے شک تو لائے حمد اور عظمت والا ہے اے اللہ، تو ابو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ و تابعین سے راضی ہو ہوجا اور ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تاخیامترا اطباع کرے اور اپنے آخ و کرم اور جو ہم سے بھی راغی ہوجا یا ارحم رحمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ کا فرما اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ کا فرما اور او شکمین کو دلیل کر اور دین کے قلعے کی حفاظت فرما اور اس ملک اور مسلمانوں کے تمام ملکوں ان کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات سدھار دے یا دل ذرائع اے اللہ ہم تیرے فضل، احسان جود اور سرم کے وسیلے سے تج سے مانگتے ہیں کہ تو مسلمانوں کے ملکوں کو ہر برائی اور پریشانی سے حفاظت فرما اے اللہ تو ملک بین کی حفاظت فرما اے اپنے حب سے اس کی حفاظت فرما اپنے رعایت و احداش سے اس کے اے اللہ اس کی سلامتی خوشحالی اور استحکام کو اپنی رحمت سے برقرار رکھ یا رحم الرحمین اے اللہ جو ملک حرمیں کا برا چاہے تو اس کی تذویر کو اس کی تباہی بنا دے اے اللہ جو ان کے حرمیں کا برا چاہے تو اس کی تذویر کو اس, اس کی تباہی بنا دے یا ای غلبہ والے یا عز الجلال و الکرم یا رب العالمین اے اللہ تو خادم الحرمین الشریفین سو سبع کی توفیق جو تو پسند ہو اپ اس سے راضی ہو اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے اچھا بدلا فرما اے اللہ تو ان کے ذریعے مسلمانوں کے قلمے کو متحد کر دی اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام کی توفیق دی جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو اس کام کی توفیق تجھے تجھے اور تجھے عاضی ہو اور اللہ ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہی کی مدد فرما اللہ اپنی تاریخ سے ان کی فرما. اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت فرما ان کے قدموں کو جمع دیے اللہ تو ان کا معیم و مددگار بن اور ان کے ان کے اہل تک سلامتی کے ساتھ بحرمن واپس کر دیا اللہ مسلمان مبن مسلمان اور مسلم زندہ اور مرغا مردوں اور عورتوں کو اپنی رحمت سے بخش دے اے اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائی کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں آئے ہیں اور ہمارے ضلع میں ان کے لیے تو نا رقص اور ایمان لائے ہیں اے ہمارے رقص بے شکا کرنے والا ہے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر ہم نے وقف نہیں دیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خاتا اٹھانے والے نہیں ہو جائیں گے